الحمد للہ رب العالمین علی سید الانبیاء سعید نبینا محمد المسلیم نبین محمد وبعد کتاب سنت کی اتباع کی اہمیت سے متعلق کچھ باتیں پچھلے درس میں ہم نے دیکھی جس میں آخری بات جو دیکھی وہ یہ تھی کہ جو چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اس میں کسی مسلمان کو کچھ اختیار نہیں ہے یعنی ایک چیز جب قرآن و سنت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دے تو اس کا ماننا ضروری ہو جاتا ہے کسی مسلمان کے لیے اختیار نہیں ہے کہ چاہے تو مانے چاہے تو انکار کر دیں دنیا کی چیزوں میں ہم کو قبول اور رد کرنے کا انکار ہے مثال کے طور پر کوئی آدمی چائے پینے کے بارے میں یا کھانا کھانے کے بارے میں وہ اس کو چاہے تو قبول کرے یا چاہے قبول نہ کرے کھائے یا نہ کھائے اس کی مرضی ہے لیکن دین کے معاملات میں ایک انسان اللہ اور اس کے رسول کی بات کو رد نہیں کر سکتا ہے اس میں اختیار اس باقی نہیں ہے اللہ تعالی نے فرمایا اما قان علی ممین عید اللہ ہُسول امر یقون اللہ عمرین رسول تو قبل ہے کسی مومن مرد کے لیے یا کسی مومنہ عورت کے لیے جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو ہرگز اس بات کی گنجائش نہیں کہ ان کے لیے اس معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے امر عمیہ آپ ص اللہ و رسول ہوں اور جو اللہ اور اس کے رسول کی ناپرمانی کرے وقت وَلَّ مبینہ تو اس نے بہا وہ بہت دور کی گمراہی میں کھلی گمراہی میں جا پڑا تو اسے اس معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان جو قرآن و سنت کا حکم آنے کے بعد بھی یہ سمجھے کہ میں اپنی مرضی پر عمل کروں گا اور اپنی چاہت پر عمل کرنے لگے خواہش کے پیچھے چلے دلیل کی بجائے تو اس آدمی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ایسا انسان گمراہ ہے اب آگے بڑھتے ہیں ایسے آدمی کا ایمان کس درجے کا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم نہ کرے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فلا و ہرگز نہیں فلا و اے نبی آپ کے رب کی قسم آپ کے رب کی قدم لا یق وہ لوگ ایمان نہیں لائے یا وہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے کون حس کا یو حق کی منہ یہاں تک کہ وہ فیصلے کے لیے آپ کو حکم بنائیں یو حق آپ کو حکم بنائیں حکم کے معنی ہے جج بنانا حکم کے معنی کیا ہے کسی کو فیصلہ کرنے والا عاکم ماننا تو وہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اے نبی آپ کو حکم نہ بنائیں کس میں فیم شاہ جارا بائی نہ آپس کے جھگڑوں میں آپس کے اختلاف میں جب تک کہ آپ کو جج نہیں مانتے ہیں ایمان والے نہیں ہو سکتے یہ پہلی چیز ہوئی ایک حکم بنانا فیصلہ کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا تم لا یجدو فی ان سہم ہرا جما قبئی پھر تمتا پھر لا یجدو نہ پائیں فی انفسہم اپنے جی میں ہرا تنگی مما قبئی اس چیز سے اس فیصلے سے جو آپ نے کیا ہے تو دوسرا یہ کہ جی میں حرج بھی نہ ہو نمبر تین وہ یوسلیم و اور پوری طرح سے اسے تسلیم کرنے جب تک کہ یہ تین کام نہیں کرتے ہیں لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے نمبر ایک اپنے آپس کے خلاف میں آپ کو حکم بنانا فیصلہ آپ کا ہم تسلیم کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی فیصلہ دے دیں تو اپنے جی میں اس سے تنگی نہ پائیں یعنی فیصلہ اپنے حق میں بھی ہو سکتا ہے اپنی خلاف بھی ہو سکتا ہے زمین کا فیصلہ ہے میری زمین یا اس کی زمین نبی کا فیصلہ آ سکتا ہے کہ میری نبی کا فیصلہ آ سکتا ہے اس کی تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے اس سے اپنے جی نے کوئی تنگی نہ پائے کہ کہہ کے فیصلہ دے دی دیا نبی نے تو دل میں انکار اس کے لیے نہ ہو دل میں قبولیت میں رکاوٹ نہ ہو اور نمبر تین وہ سلیم و پوری طرح اس کو تسلیم کر لیں یہ بھی نہیں کہ ٹھیک ہے اس میں سے ہم آدھا مانتے آدھا نہیں مانیں اور یہ بھی نہیں کہ ہم مانتے ہیں لیکن اس کو ہم عمل میں نہیں لائیں گے تو اس طرح سے اگر آدمی کرتا ہے تو یہ غلط ہے بلکہ دل سے پوری طرح تسلیم کر لینا اور پوری طرح سے اس کا انتباہ کرنا یہ نہیں کہ کچھ اس مان کے کچھ چھوڑ دیا جائے اور یہ بھی نہیں کہ آدمی ٹھیک ہے ہم دل سے تو مانیں گے لیکن امل نہیں کریں گے تو یہ ساری چیزیں آپ نے بتلائیں کہ ایمان کے خلاف ہے کہ حکم نہ بنانا جی میں حرج محسوس کرنا اور پوری طرح نہیں ماننا پوری طرح اس کو تسلیم نہیں کرنا یہ تینوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں اگر آدمی ندی کا فیصلہ نہیں مانتا ہے تو وہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے وہ آدمی مسلمان نہیں ہے اگر کہتی کہ اللہ کے نبی کی بات ہے نا اللہ کی توڑی ہے ہم نہیں مانتے ہیں نبی بھی انسان ہم بھی انسان اگر نوز بلّہ کوئی آدمی کس بنیاد پر افراد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر لے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے وہ مسلمان نہیں وہ ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا اگر اس اسی حال میں مرے لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث ہمارے سامنے آئے اگر وہ واقعی معتبر بات ہے ہم اس کو دل و جان سے اس کے قبول کریں انکار اس کا نہ کریں اس کا انکار نہ کریں نمبر پانچ منافقین کی علامت ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف نہیں آتے کسی انسان کا یہ کہنا ہم جیسے باپ دادا کرے ویسے کریں گے یا فلاں کرے ویسے کریں گے ہم رسول اور اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتے یا اس طرف آنے سے پرہیز کریں تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ علا قیل لهم اور جب ان سے کہا جاتا ہے جسے اللہ نے نازل کیا ہے وہ علا رسول اور رسول کی طرف آؤ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس علم کی طرف آؤ اور اللہ نے جو شخصیت بھیجی ہے اس شخصیت کی طرف آؤ اور ای تل تو تم منافقین کو دیکھو گے یا سدون کا سدودا اے نبی آپ سے کترا کے نکل جاتے ہیں جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ دو چیزوں کی طرف آؤ ایک علم دو شخصیت علم کون سا جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے شخصیت کون سی رسول اللہ کے رسول ہے تو جب ان دو چیزوں کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے اللہ کی نازل کی علم کی طرف آؤ اور اللہ کی چنی ہوئی شخصیت کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ تو منافقین کا حال کیا ہے اور عیت المنافقین یا عن عم کا سدود تم منافقین کو دیکھو گے کہ وہ تم سے کترا کے نکل جاتے ہیں اے نبی آپ سے وہ کترا کے نکل جاتے ہیں یعنی آتے نہیں ہے لہذا جو انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کے علم اور رسول کی شخصیت اس کی طرف نہیں آتا ہے کتاب و سنت کی طرف نہیں آتا ہے تو ایسا انسان اس کے ایمان میں کمزوری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نفاق میں مبتلا ہو جائے نفاق کس کو کہتے ہیں اور منافع کس کو کہتے ہیں نفاق کے معنی ہے ظاہر اور باطن میں فرق ظاہر اور باطن میں اختلاف ظاہر کچھ باتیں کچھ ظاہر میں اسلام اور اندر کو منافقین کون تھے کہتے تھے ایمان لائے لیکن ایمان والے وہ نہیں تھے لہذا جو ظاہر اور باطن کا فرق جس میں ہے یہ منافق ہوتا ہے تو منافقین کی علامات میں سے اللہ تعالی نے یہ علامت بتلائی کہ وہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو نہیں آتے ہیں آئیے آگے بڑھتے ہیں اب اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بارے میں ہم نے دیکھا اب ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا کتنا ضروری ہے ایک ہے حکم کی فرما برداری اور دوسرے ہے عمل یا سنت کی اتباع تو یہاں پر ہم دیکھیں گے امر کے اعتبار سے کیا ہے اور اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی کیسے کرنا ہے آگے اس کو بھی دیکھیں گے ہم تو اب ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کا کیا معاملہ ہے آپ کا حکم یا امر اس کو ہم دیکھیں گے کیا ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اسی لیے بھیجا ہے کہ لوگ رسولوں کی بات مانیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رسول ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہم نے رسولوں میں سے جو بھی رسول بھیجا إلا ليطع اللہ لیوپا بِإِذْنِ اللَّهِ اسی لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے إلا ليطع اللہ لیوپا بِإِذْنِ اللَّهِ کہ اللہ کے حکم سے اس رسول کی بات مانی جائے تو معلوم ہی ہوا کہ اصل حکم کس کا ہے آپ یہاں پر غور کریں اللہ میں دو باتیں ہم کو ملتی ہیں نمبر ایک رسول کے بھیجنے کے بعد کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم رسول کی نہیں مانیں گے ہم اللہ کی مانیں گے اللہ نے کیا فرمایا رسول کو بھیجا اس نے کہ اس کی بات مانی جائے تو معلوم ہی ہوا کہ رسول کی بات ماننا بھی اللہ کا حکم ہے لیکن رسول کی بات ماننے کے اللہ نے لی بل اللہ کے حکم سے رسول کی بات مانی جائے یعنی رسول کی بات ماننا کیوں مانے رسول کی اللہ کا حکم ہے کہ رسول کی مانو تو ہم رسول کی بات کیوں مانتے اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں مانتے وہ تو ایک انسان تھے کوئی آدمی کہہ سکتا ہے آپ جواب نہیں کہیں گے کہ ہم رسول کی بات اس لیے مانتے ہیں کہ رسول کی بات ماننے کا حکم اللہ نے دیا ہے رسول کی بات ماننے کا حکم کس نے دیا ہے اللہ نے تو اللہ لی کا بھی کہ اللہ کے حکم سے رسول کی بات مانی جائے تو اصل حکم دینے والا کون ہے اصل حکم دینے والا اللہ ہے اور اللہ تعالی کا پیغام لے کر آنے والے کون ہیں رسول تو اصل بات رسول کا لفظ کی معنی کیا ہے رسول کے معنی کیا ہے؟ رسول کے معنی, ہے رسول کے معنی ہے پیغام لے کر جانے والا تو کوئی پیغام جب لے کر جاتا ہے تو پیغام اس کا ہوتا ہے کوئی آدمی جی اپنا پیغام لے کے جاتا نہیں وہ کسی اور کا پیغام لے کر جاتا ہے تو رسول جو لے جا رہے ہیں جو پہنچا رہے ہیں وہ اپنا نہیں وہ کسی اور کا ہے اور وہ کس کا پیغام پہنچا رہے ہیں ہم کیا کہتے ہیں محمد ان رسول رسول اللہ ہم اللہ تعالی کے رسول مانتے محمد صلی اللہ علیہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں لیکن کس کے رسول ہیں اللہ اللہ کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو اللہ کا پیغام ہے جو آپ لائے ہیں تو اصل بات کس کی ہے اصل پیغام کس کا ہے اللہ کا تو وماسلام رسول اللہ علیہ ابھی ہم یعنی ہم نے جو بھی رسول بھیجا کسی بھی بھیجا کہ اللہ کے حکم سے رسول کی فرما برداری کی جائے تو دو باتیں معلوم ہوئی رسول کی فرما برداری بھی ضروری ہے نمبر دو رسول کی فرما برداری اللہ کے حکم کی وجہ سے ہم کرتے ہیں اللہ کا حکم ہے کہ رسول کی مانو نمبر دو جو انسان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے اس کو ہدایت دی واقعی ہدایت یافتہ کون ہے جو رسول کی بات مانے جو رسول کی بات چھوڑ کے سماج کی بات مانے جو رسول کی بات چھوڑ کے باپ دادا کی بات مانے یہ ہدایت پر نہیں ہے آج کی حال یہی ہے آدمی کہتا ہے اتنے سارے لوگ پاگل ہیں جو سب کر رہے ہیں میں وہ کروں گا اس کے سامنے آپ حدیث رکھ رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پیش کرے وہ نہیں لیتا ہے کس کو لیتا ہے وہ باپ دادا سماج میجورٹی فائدہ اس طرح کی چیزوں کو قبول کرنا اور رسول کی بات چھوڑ دینا ناکامی اور گمراہی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وہ ان توفے او اگر یہ لوگ اس رسول کی فرما برداری کریں تو ہدایت پانے والوں میں ہو جائیں گے وہ ان توفے او اگر یہ رسول کے فرما بردار بن جائیں تو پھر یہ ہدایت والے بن گئے معلوم معلوما کہ رسول کی فرما برداری میں ہدایت ہے ہدایت کی چیز میں ہے رسول کی ماننے میں ہدایت ہے اگر رسول کی نہیں مانتے ہیں ہدایت نہیں ملی ہے. اور رسول کی مانتے ہیں تو ہدایت پر ہے لہذا اصل ہدایت یہ ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تعمیل آ جائے جہاں رسول چلنے کے لیے کہیں وہ چلے اور رکنے کے لیے کہیں وہ رکنے والا بنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اگر زندگی سے نکل جائے تو ہدایت بھی نکل جاتی ہے لہذا سیرا المستقیم ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اے اللہ ہم کو صراط المستقیم کی ہدایت دے اس میں اپنی آپ آتا ہے کہ ٹھیک ہے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی ماننا پڑے گی اسی لیے اللہ نے جیسے دعا کی ہدایت کی اللہ نے کہا ذالک باقی یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تو قرآن ہدایت اور یہاں اللہ نے قرآن میں کیا بتلایا کہ رسول کی مانیں گے تو ہدایت ہے رسول کی نہیں مانیں گے تو ہدایت نہیں تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہدایت آئے تو منمانی سے ہدایت نہیں آئے گی ہدایت آئے گی رسول کی بات ماننے سے جس درجے کی بات مانتا چلا جائے گا جس درجے کا فرما بردار اور سلقہ ہوگا یہ بات مانی کل دوسری بات مانی ایک ایک حکم زندگی میں آتا چلا جائے گا اس درجے وہ ہدایت میں بڑھتا چلا جائے گا ہدایت سب کی برابر نہیں ہوتی ہے جیسے آپ کہیں گے صحت مند صحت سب کی برابر ہوتی ہے نہیں کوئی کم صحت مند ہے کوئی زیادہ کوئی رشتے کوئی بہت خوبی مضبوط ہے تو اسی طرح سے ہدایت بھی ہوتی ہے کھاتے پیتے سبھی ہی ہیں لیکن صحت ہر ایک کی الگ ہوتی ہے تو روحانی اعتبار سے دینی صحت اور ہدایت انسان کی ہر انسان کی الگ ہوتی ہے وہ جس قدر رسول کی فرما برداری کرنے والا ہوتا ہے اس قدی ہدایت والا ہوتا ہے لہذا کوئی حکم رسول کا ہم سے ٹوٹنا نہیں چاہیے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہم توڑنے والے نہ بنے بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے فرما بردار ہم بنے تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا وہ ان تو اگر یہ اس رسول کی فرما برداری کرنے والے بن جائیں تو پھر یہ ہدایت پر بھی آئیں گے اگر نہیں تو نہیں اسی طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعت جنت میں داخلے کا سبب ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا نتیجہ کیا ہے ایک انسان جنت میں جاتا ہے جنت پانا ہے تو صرف چاہتوں سے نہیں ملے گی بلکہ جنت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننا پڑے گا اللہ تعالی کیا فرماتا ہے وَمَن وہ رسول ہوں جواری کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی یدخل ہوں جناطی اللہ اس کو داخل کرے گا جنتوں میں تجری بحتی ہوں گی من منتحتی جن کے نیچے تھے نہریں النحاف جو آدمی اللہ اس کے رسول کی بات مانے اور اس پر عمل کریں اللہ تعالیٰ اس کو جنتوں میں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ طل اور جو انسان پلٹ کے نکل جائے منہ پھیر کے چل دے قبول نہ کرے رد کر دے امل جو انکار کر دے ادیب ہو اداب اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا دردنا تو یہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں باغ اور اس میں کیا نہ الحرار فران بھی کہتا تھا اس کے ہاں اس نے اپنی حساب سے بنایا تھا یعنی علاقوں میں نہریں نہر نہریں جو ہے اس طرح سے بنتی ہیں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی جنت جس میں نہرے ہیں اور اس کی نیچے نہریں بنتی ہیں وہ جنت کس کو مل گئی ہے جس میں باغ ہیں پھل ہیں محل ہیں نہریں ہیں اور ٹھنڈک ہے چھاؤں ہے اور اس کے اندر کوئی تکلیف نہیں بھوک ہے نہ پیاس ہے بہترین ببار, عزت اور مقام ساری چاہتے ہیں پوری کبھی باہر نہیں نکلنا وہ جو جنت ہے وہ کس کو ملے گی اس جنت کے کی لیے کیا کرنا پڑے گا دو کام اللہ جو اللہ کی فرما برداری کرے اور رسول کی فرما برداری کرے اللہ اس کے رسول کا حکم ماننا انسان کو جنتی بناتا ہے لہذا کوئی آدمی ہم سے پوچھے جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے بھئی آپ لوگوں کی جنت جو ہے کیسے جانا اس میں کچھ بھی نہیں سیدھا سادہ کام ہے دو ہی کام کرنے پڑتے ہیں جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے دو کام اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کے چلنا ہے بس جو اللہ تعالی کہے مانو جو رسول کہے مانو یہ دو کام کرنا بہت بڑی لمبی لسٹ نہیں ہے ہم لوگ جب کسی کو دعوت دیتے ہیں دین پیش کرتے ہیں بہت مشکل بنا کر پیش کرتے ہیں یہ دکھانے کے لیے ہمارا دین بہت ڈینجر ہے یعنی میں جس پر عمل کر رہا ہوں بہت بھاری بتانے کے لیے اس کو مشکل کر دیتے ہیں یہ کرنا پڑے گا یہ یہ یہ یہ پچاس چیزیں آپ بیان کریں نہیں دین کو آسان بنا کے پیش کریں جنت میں جان, جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا کچھ بھی نہیں دو باتیں دو باتیں ہاں کیا اللہ کی مانو رسول کی مانو اب دو میں بہت کچھ ہے لیکن آپ اس کو ایسے پیش کریں جو اللہ نے بتایا ماننا جو رسول نے بتایا ماننا وہ تو زندگی میں ہم کر رہے ہیں چاہے کسی کمپنی میں ہو بس کی مانگی چلتے ہیں بس پروموشن ہوتا ہے جیسا بولے ویسا کیے تو پروموشن ہے تو سب کا مالک سب سے بڑا کون ہے اللہ ہے سارے بڑے اس کے آگے چھوٹے ہیں تو اس کی جنت میں اگر آدمی کو پروموشن چاہیے اس کی جنت میں جانا ہے اس کی ماننا پڑے گی لیکن وہ ڈائریکٹ ہم سے بات نہیں کرتا ہے کس کے ذریعے سے بات کرتا ہے رسولوں کے ذریعے سے تو ہمارے میں کون رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ رسول جو انہوں نے بتایا ماننا پڑے گا ٹھیک ہے اگر یہ کام کر لے جنت ملے گی لہذا جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے اس کے لیے جنت ہے اسی طرح سے اللہ تعالی نے یعنی چوتھی بات یہ ہے کہ رسول کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے کوئی آدمی کہے اللہ کی بھی مانو رسول کی بھی مانو اللہ تو اللہ ہے اور رسول تو انسان ہے تو دونوں برابر کہتے ہیں ہم یہ ہی کہتے ہیں دونوں برابر ہیں اللہ اور سب کے رسول برابر ہیں نہیں لیکن رسول کا جو حکم ہے وہ اپنے دل سے نہیں ہے رسول کیا ہے اللہ کی بات پہنچانے والے ہیں تو رسول نے قرآن پہنچایا لیکن اللہ نے قرآن دیا تو رسول کو سمجھایا بھی ان علینا جب نہ قرآن پدا قرآن قرآن تم ان علینا بیانہ بیان یہ <بَيَان> جو قرآن ہے اس کا فہم ہم آپ کو دیں گے تو اللہ نے قرآن کی جو انڈرسٹینڈنگ دی ہے وہ رسول کو دی ہے اب اللہ تعالی کی بات بھی رسول پہنچاتے ہیں قرآن اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کی بنیاد پر اس قرآن کو سمجھاتے ہیں اس کو حدیث کہتے ہیں اسی کو سنت کہتے ہیں اللہ کی باتوں کو سمجھاتے ہیں اور اللہ کی باتوں پر عمل کر کے دکھلاتے ہیں تو یہ, یہ حدیث یہ اس کو سنت کہتے ہیں تو رسول کی دراصل اللہ کی ہے کیونکہ رسول اپنے دل سے نہیں کہتے اللہ کی بات پہنچاتے ہیں اللہ نے کہا میں الرَّسُولَ فَقَدْ فقد اپلّہ جس نے رسول کی فرما برداری کی اس نے دراصل اللہ کی فرما برداری کی من اور جو رخ موڑ کے نکل جائیں پما ارکلنا کام خفیو تو اے نبی ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگران نہیں بنایا ہے آپ کی ذمہ داری یہ نہیں کہ کون مان رہا کون نہیں مان رہا اس کی لسٹ بنانا اور آپ کی ذمہ داری نہیں کہ دیکھیں کون مانتا کون نہیں مانتا آپ کی ذمہ نہیں ہے مانے نہ مانے آپ نے پہنچایا آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی تو جو رسول کی مانے اس نے دراصل اللہ کی مانے کیوں اس لیے کہ اللہ ہی کی بات رسول پہنچاتے ہیں اللہ ہی کی بات رسول پہنچاتے ہیں ایک بڑا بادشاہ ہے اپنے کسی خادم کو چٹھی دے کر بھیجے جاؤ فلاؤ کو پہنچاؤ چٹھی میں لکھا ہوا ہے کہ تم کو فوراً حاضر ہونا ہے وہ اس خادم کو دیکھ کے کہیے کس کی بات میں مانوں میں مانتا میں تو ایسا آدمی بادشاہ کا بھی مجرم ہے کیوں اس لیے کہ بھیجنے والے کو دیکھو کس کو بھیجا اس کو من سیکھو وہ انسان ہے لیکن بھیجا کس نے ہے اللہ نے اور وہ عام انسان بھی نہیں ہے وہ عام انسان بھی نہیں ہے اعلیٰ ترین کردار والے سچے انسان سچے کی بات آدمی نہ مانے تو یہ آدمی خراب ہے یہ بگڑا ہوا ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا میوس رسول فقد اقر ال جس نے رسول کی مانی اس نے اللہ کی مانی اس کے بلاک اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی مانا ہوں گے جس نے رسول کی بات کا انکار کر دیا اس نے اللہ کی بات کا انکار کر دیا جو رسول کا نا فرمان ہے وہ اللہ کا نا فرمان ہے جس نے رسول کا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کر دیا لہذا ایک انسان رسول کا انکار کر کے بھی کافر ہو جاتا ہے ویسے ہی جیسے اللہ کا انکار کر کے کوئی کافر ہوتا ہے لہذا یہاں پر آدمی کو چاہیے کہ ایک انسان یہ نہ دیکھے کہ یہ حدیث ہے اور یہ قرآن ہے بعض لوگ کہا یہ ہے وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن کس کا ہے اللہ کا اللہ کا کلام ہے اور حدیث کس کا کلام ہے رسول کا کلام ہے اللہ اللہ ہے رسول انسان ہے یہ انکار کرے تو بہت سیریس ہے اس کو پڑھنا بہت ضروری اس پر عمل کرنا بہت ضروری حدیث تو حدیث ہے کیا کرتے ہیں حدیث ہے یہ قرآن ہے یاد رکھیں کہ انکار کے اعتبار سے دونوں کا ایک ہی معاملہ ہے گناہگار ہونے کے اعتبار سے دونوں کا ایک ہی معاملہ ہے چاہے آدمی اللہ کی نافرمانی کرے یا رسول کی وہ دونوں گناگار ہے دونوں میں گناہگار ہیں چاہے اللہ کی بات ماننے سے انکار کرے یا رسول کی دونوں کف ہیں ایک آدمی اللہ کی بات ماننے سے انکار کرے یہ بھی کف رہے اور ایک آدمی رسول کی بات ماننے سے انکار کرے یہ بھی کف رہے لہذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول دونوں, دونوں کی بات کو مانے کیونکہ رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے اللہ نے فرمایا وما ہوا تو انل ہوا یہ رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے ہیں ان وا یہ رسول جو کچھ کہتے ہیں یہ تو وہی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجی جاتی ہے تو رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے ہیں اللہ کی وہی کی بنیاد پر بات کرتے ہیں لہذا رسول کی بات ماننا اللہ کی بات ماننا ہے پیغام کی بات ماننا بھیجنے والے کی بات ماننا ہے نمبر پانچ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے رو کا انجام کیا ہے جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس کا انجام کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل عقی اللہ والرسول اے نبی آپ کہیے اللہ کی بات مانو اور رسول کی بات مانو اللہ کی فرماورداری کرو اور رسول کی فرماورداری کرو آپ دیکھیے پورا قرآن پہنچانے کے لیے یا رسول بلغما انہیں کن ربک اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اے رسول آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس جو کچھ نازل ہوا ہے آپ کی طرف جو بھی علم آیا ہے اس کو پہنچا دیجیے تو اللہ نے ان جنرل کہہ دیا ہے لیکن اللہ تعالی نے بعض جگہوں پر کہا کل آپ بتاؤ لوگوں کو یہ اور قرآن میں کہا بتاؤ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ نے خاص طور سے رسول کو حکم دیا ہے بتانے کا اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اے نبی آپ کہیے اللہ اور رسول اللہ کی فرما کرو اور رسول کی بھی اللہ کی فرما کرو اور رسول کی بھی وہ ان اگر وہ مانتے نہیں ہیں منہ پھیر کے نکل جاتے ہیں تو ان اللہ حقب القاترین تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے معلوم ہی ہوا کہ اللہ کی بات اور رسول کی بات دونوں ماننا لازم ہے اگر ان میں سے دونوں یا دونوں میں سے ایک ماننے سے آدمی انکار کر دے تو اللہ کے نزدیک ایسا آدمی کیا ہو جاتا ہے کافی ہو جاتا ہے اللہ احمد کی حفاظت فرمائے تو آدمی کو اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا چاہیے اور اس طرح کی تفریح نہ کرے کہ یہ ضروری ہے یہ ضروری نہیں بلکہ دونوں باتیں ماننا ضروری ہے بشردے کی بات واقعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو کوئی جھوٹ گھڑ دے نبی پر تو ہم اس کو نہیں مانیں گے کوئی آدمی ایسی بات بیان کرے جو کچی بات ہے پکی بات نہیں ہے رسول کی اس کو ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ پکی رسول کی ثابت نہ ہو جائے لہذا یہ کچھ باتیں تھیں جو آج میں نے مناسب سمجھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما ضروری ہے اللہ تعالی کی فرما کے ساتھ ساتھ رسول کی فرما برداری بھی ضروری ہے اگر آدمی اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے سے انکار کر دے وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کافر قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ مزید ہم کو ان حاصل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور اگلے دفعہ ہم مزید باتیں اس سلسلے میں دیکھیں گے کہ جو آدمی رسول کی عملی نافرمانی کرتا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے